شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح هم هم فی آمین العالمین لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا لیکن وہ حفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کر رہے ہیں. اگنور کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت یعنی سترویں پارے کی پہلی آیت کا ایک جملہ ان اللہ ہم آج گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہمیں اپنا مزید فیب میں اگلا باب پڑھنا پڑے گا اور اس باپ کا نام میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں باپ کا نام ہے اف تل اف باپ کا کیا نام ہے جی اف تل اف تل جی باپ کا نام جاننے کے بعد نمبرنگ کریں گے حمزہ نمبر ون فا نمبر ٹو نمبر تھری آئن نمبر الف نمبر لام نمبر تو افتیاح باب کے چھ حروف ہیں اور ان چھ حروف میں فا لام کہاں پر ہے 2 4 سکس اب ہم افتیاح لکھیں گے ایز اٹ از ٹو فور سکس خالی کر دیں گے فا خالی کر دیا این خالی کر دیا لام خالی کر دیا اوکے جی اب اس ڈائی میں میں تین حروف ڈال کر آپ کے سامنے ایک لفظ بولوں گا اور اس کے بعد افتعال کی لائن لگا دیں گے آپ ان اللہ تعالی میں یہاں پر میم اور ن ڈال رہا ہوں کیا بن گیا امتحان تو جو بچپن سے آپ دیتے آ رہے ہیں وہ باب اشتیال کا لفظ ہے امتحان ٹھیک اور باب افتیال کا لفظ بولنا بہت آسان ہے اس اعتبار سے کہ تیسرے نمبر پہ آپ نے ضرور بولنی اب وہ لفظ بولے اور میں وہ لفظ لکھوں گا جو سب کو آتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اردو میں بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن کوشش وہی کریں جس کے میننگز آپ کو آتے ہیں اگر غلط بولا تو اگلے پانچ آپ کو بولنے پڑیں گے جی منٹ جی اشتیال لیں جی عبداللہ اور عبدالرحمن الرحمان میں بتائیں گے کہ اشتعال کے میننگز آتے ہیں یا نہیں آتے اگر آتے ہوئے تو قبول ہوگا لفظ اور اگر ناتے آتے ہو تو ریجیکٹ جی عبداللہ اللہ اشتعال سنا گئی لفظ نہیں نہیں اشتیال نہیں سنا سنا ہی نہیں سنا ہوا ہے پہلا یہ بتاؤ نا سنا ہوا ہے وہ کیا بھائی سنا ہی نہیں کینسل اشتعال ہم نے رکھنا ہی وہ لفظ ہے جو عبداللہ یا عبدالرحمان میں سے کسی ایک نے لازمن سنا ہوا ہو جی ایک منٹ انتقام سنا ہوا چلیں جی ٹھیک ہے جی انتقام ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یار ہے ہاں جی انتقام کے روٹ لیٹرس روٹ لیٹرز روٹ ریٹرس کہاں پڑے ہیں دیکھے جی نہیں پیدا ہوتا عجتناب اگر سناؤ تو مطلب ہی بتانا ہوگا پھر یہ دھیان میں رکھنا نہیں تو جان چھڑوا لو نہیں سنا اجتناب سنا سنا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا اجتناب کا इसते अनाब लफज का मतलब क्या है? पता है? नहीं पता नहीं पता कैंसिल इंतजार सुना पक्की बात है क्या मतलब वेट करना यार इंतजार انتظار روٹ اس کے ہیں روٹ لیٹرس ان کا کام ہے آپ نے صرف بتانا ہے کہ ہم نے سنا ہوا ہے اور اگر سنا ہوا تو یہ مانا ہے اس کے ٹھیک ہے جی کس نے بولا انتظار جی نون زا راہ جیت امتیاز سنا ہوا امتیاز مال اور امتیاز مال سنا ہوا ہے امتیاز کے کی مانا کیا ہے پتا مانا نہیں پتا نا امتیاز کے مانا نہیں پتا ہاں بس سنا ہوا نہیں پتا کیال انتقال روٹ لیٹرسن نون کاف لام ایک منٹ سنا ہو اشتحاد نہیں سنا اچھا میں اپنے ویورس کو بتا دوں کہ لفظ سارے اختار کے ہی ہے لیکن ہمارا کرائٹیریا جو ہے عبد اللہ اور عبد الرحمان ٹھیک ہے نا नहीं جی اشتہاد نہیں سنا ہوا جی تو میں نے نہیں کیا ہوتا ہے ہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اجتما ٹھیک ہے جی اج تا روٹ جیم میم این جمع سے اجتما افتخار سنا ہو افتخار کیا مانے ہاں افتخار وہ بابا افتخار نہیں ٹھیک ہے افتخار کا لکھا ہوتا نا کارڈ پہ آپ کی آمد ہمارے لیے صد افتخار ہوگی یہ افتخار ہے. فخر سے. لے جی رہ کوئی ایسے بولے ابھی ایک منٹ جو, نی جو نی نہیں بولے وہ بولے ذرا شابش کسی نے نہیں بولا احترام سنا وکی بات احترام غلط بول رہے ہیں نا, نا ہا, را اور میم سے احترام ہے یار الیکشن نہیں سناو جی انتخاب نہیں سنا اے تہ بار سنا ہو کبھی کسی پہ اے تے بار اے تے بار کے روٹ لیٹرز ہیں این با اور را لے جی ہمارے لفظ پورے ہو گئے لیکن اب آپ زبانی بول سکتے ہیں اب اس میں کرائیٹیریا ختم ہو گیا جی ایک شام ایکسیلینٹ جی اختلاف ایکسلنٹ گڈ ورڈ اختلاف جی اشتیاق اقتدار اقتباس میں نے کہا تھا لائن لگا دیں گے آپ ٹھیک ہے لائن لگا دیں گے تو الحمد جی یہ سارے لفظ جو ہیں بابے اختیال کے ہیں اب آپ ایک بات یہیں سے نوٹ کر لیں کہ یہ جو اب ہم آخری تین باب شروع کر رہے ہیں نا ان تینوں بابوں کو ہم نے ایک گروپ میں رکھنا ہے اور ان تینوں بابوں میں نا حمزہ کامن ہوگا ہے اختیال میں آ حمزہ ان تینوں بابوں میں حمزہ کامن ہوگا اور وہ حمزہ جو ہے نا وہ حمزہ تلوصل ہوگا وہ حمزہ حمزات الوسل ہوگا حمزت الوسل سمجھتے ہیں نا وہ حمزہ ہوتا ہے جسے ویسے تو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم لیکن پیچھے سے ملاتے ہوئے علیو کی صورت میں لکھا رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں افتیال سے ماضی اور مزارے بنا کر دے رہا ہوں لیں جی افتہار سے آپ نے جو ماضی بنانا ہے نا وہ یہاں ڈائریکٹ بنا لیں دیکھیں جی بہت سمپل ہے اف تا افتہار سے ماضی کیا بنا اف تا یعنی اگر آپ وہی باتیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل الف ہٹا دیں اور تا پہ زبر ڈال دیں بس افتا اللہ ٹھیک سے افتعلा. افتعلा. افتعلा. افتعلा. افتعلा. اور مظاہرے اس کا بنے گا حمزہ حمزات نا تو جب علامت مظاہرے شروع میں آ جائے گی تو وہ حمزت الوصل بولا بھی نہیں جائے گا اور لکھا بھی نہیں جائے گا ٹھیک تو ہم اس کا مظاہرے بنائیں گے یف تا یف Tailu, ala, tailu, ala, tailu, ala, جی, ساکر, امتحان سے بازی گزارے ایکسلنٹ گردان امتحان امتحنا امتہن تما یہ دیکھیں جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے نا یہ بالکل بڑا ردم ہے تو پانی کا گلاس اگر آپ جلدی پیئیں گے نا تو گر جائے گا تو یہ یقین کریں آپ کی حرکتیں گر جائیں گی جی نانی نونا تم تاہی نانی یم تہ تا تم تاہی تم تاہی ام تاہینو نم تاہینو حسن انتقام انتقام ینت पहले तो जरा चल रही थी ना अब बाहर एक कांटा बदला और अब रिदम में आ गई आपको इन, इन तकम जी इन इन इन इन था था। तुम इंतकाम तो मां इंतकाम तो इन द गम तो इन द गम ना मैंने इंतकाम लिया इंतकाम तो मैंने ज़ाय से इंतकाम लिया ठीक है ना यन तकिमु यंतकिमना तंतकिम तंतकी बाली तंतकी मोदा तंतकी लीना तंतकी बाली तंतकिम अंतकिम नंतकिम एक्सीलेंट इंतबत्ता इंतबन्न इंतबत्ता इंतबत्त मा زید نے حامد کا انتظار کیا زیدن زید نے حامد کا انتظار کیا عمر انتقال سے ماضی مظاہرے بنا دیں بس انتقال معاویہ اجتماع سے ماضی مظاہرے جی افتخار سے افتخرا یف احترام سے یا تارم اعتبار سے تابار یا ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے اب تک ہم نے جتنے واب پڑھے ہیں ان میں سے کس باپ کا لفظ ہے اوکے لفظ ہے اک تیراب کس باپ کا لفظ ہے افعال کا لفظ ہے تفیل کا لفظ ہے مفالا کا لفظ ہے تفاؤل کا لفظ ہے تفاول کا لفظ ہے یا افتیال کا لفظ ہے افتیال کا لفظ ہے اک تیراب ماشاء پہچان لیا اگلا سوال اختراب اگر باب افتیال کا لفظ ہے تو اس کے روٹ لیڈرس کیا شابش قاف را اور باعث کے روٹ لیٹرز ہیں اب آپ کو روٹ لیٹرز پتا چل گئے تو آپ مجھے اس کا ماضی مظاہرے بنا کر دے سکتے ہیں کیا بنے گا اس کا ماضی مظاہرے آپ نے لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ماضی لکھیں افتالا تا لکھیں یف جی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لکھ لیا کریں آپ اس میں فا لام کی جگہ خالی کریں اور وہ جو روٹ لیٹرز آپ نے مارک کیے ہیں ان کو یہاں فٹ کر دیں تو لفظ بن گیا اب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ایک تراپا اور یک تاریبو اب اقتراب کے معنی کیا ڈکشنی بتائے گی سمپل سی بات ہے آپ کہ ڈکشنی بتائے گی کی؟ مجھے کیا بتا اقتراب کے معنی ڈکشنی بتائے گی آپ کو آپ نے ڈکشنی کھولی کافرا با آگے اختیال تو لکھا ہوا تھا بہت قریب ہو جانا بہت قریب آ جانا ٹھیک ہے قریب آ جانا اب اگر میننگز آپ کو پتہ چل کے تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ لازم ہے یا بتا ہے وہ بہت قریب آ گیا لازم ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اکتراب وہ قریب آ گیا وہ قریب آ گیا کون قریب آ گیا ابھی نہیں پتہ چل رہا لنسی یار برور لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے وہ قریب آ گیا ابھی بھی نہیں پتہ چلا کون ٹھیک ہے ابھی نہیں پتہ چل رہا کون قریب آ جو قریب آئے گا وہ فائل ہوگا اکتروا لن آسی زید ان زید لوگوں کے قریب آ ترب الناسی حساب ان کا حساب اکترب الناسی حساب ہوم لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا قریب آ گیا اور ہم ہم سے میں جمنا شروع, شروع کر رہا ہوں حسن ہم سے جملہ شروع کر رہا ہوں جملہ بنا رہا ہوں گا اسمیا پھیلیا اسمیا ٹھیک ہے تو ہم زمین کون سی ہے مرفوع منصوب مجرور مرفوع اس میں بنا رہا ہوں تو مرفو زمین لاؤں گا پہلے سیدھی سی بات ہے ہم مرفوع بھی ہے منصوب بھی ہے مجرور بھی ہے لیکن منصوب اور مجرور جو ہے وہ اٹیچڈ ہے سیپریٹ نہیں آتی وہ ہم سیپریٹ ہوتی ہے تو یہ سیپریٹ بڑی ہے مرفوز امیر امیرہ جب میں اس میں بنا رہا ہوں استعمال کروں گا اب آگے خبر آنی چاہیے خبر کیا خبر ٹھیک ہے ہاں جی مرکب ناکس میں سے کون کون سے مرکب خبر آ سکتا ہے تو اضافی جاری آ سکتا ہے مرکب جاری خبر کی جگہ پر اس وقت آتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی زید ان فل زیدن فل مسجدی زید مسجد میں ہے کیا ہے خبر نہیں ہے الحمدللہ للہ جار مجور خبر کی جگہ پہ آیا ہوا ہے لفی خسر فی خسر خبر کی جگہ پہ آیا ہوا ہے اتنا تو کیا تھا خبر کی جگہ پہ کیا کیا آ سکتا ہے سنگل ورڈ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی مفرت بھی آ سکتا ہے مرکب ناقص میں مرکب توسیفی آ سکتا ہے اضافی آ سکتا ہے مرکب جاری آ سکتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے صحیح تو ہم مبتدا اور خبر ہے فی فیلاتن اور وہ خفلت میں ہے اور وہ ہے یعنی خفلت میں کیا ہے پڑے ہوئے اور وہ بہت بڑی حفلت میں ہے نگرہ کے حوالے سے میں اسے لے کے آ رہا ہوں معمولی خفلت نہیں ہے اور وہ بہت بڑی خفلت میں ہے پر اس کا حرکت بتائیے میں کہتا ہوں فل مسجد ہی ہم فیل مسجدی ٹرانسلیٹ کر لیں گے کیا مطلب وہ مسجد میں ہے ہم فیل مسجدی ساجدونا حالت کیوں حالت ساجدینا ہوتا تو آپ حال لے کے آتے نا میں کہہ رہا ہوں ساجدونا سجدہ کر رہے ہیں یعنی فی حوالت ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں ہم وہ سجدہ کر رہے ہیں تو ایک متا کی ایک سے زائد خبریں آ جاتی ہیں نا ایک خبر میں لے کے آیا کہ ہم فل مسجد مسجد میں ہیں دونہ دوسری خبر سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ ہم فی لمیات وہ ایک بڑی حفلت میں ہیں مورے دونوں مورے دونوں کا مطلب ہے ایراس کر دیں ٹھیک ہے اگنور کر رہے ہیں طرف لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا لیکن وہ میں پڑے ہوئے ایراز کر دے, اگنور کر رہے حساب کا وقت قریب آ گیا چاہ روز کہاں قریب آ گیا حساب حساب تو بڑا دور ہے ہے نا ابھی تو قیامت مط... ابھی تو پہلے ہم نے مرنا ہے پھر قیامت مت آئے گی ٹھیک پھر پچاس ہزار سال والا دن ہوگا اس میں حساب ہوگا تو بڑی دور ہے صاحب الگ نے فرمایا کہ مم آتا فقط کامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو ٹھیک تو آپ نے کب مرنا ہے آپ کو لہذا جیسے مریں گے آپ کا حساب شروع اللہ تعالیٰ میں ایک طرح والنا سے حساب لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا وہ فی غفلت ان اور وہ بڑی حفلت میں ہیں اراض کر رہے ہیں تو تیاری ہمیں کرتے رہنی چاہیے ٹھیک ہے تیاری ضرور کریں آخرت کی تیاری انسان جس جگہ پر زیادہ رہنا ہوتا ہے زیادہ دن رہنا ہوتا ہے وہاں کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے اور جہاں تھوڑے عرصے رہنا ہوتا ہے نا وہاں کے لیے اتنی تیاری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے تو الحمد جی ہمارے چھ اباب مکمل ہو گئے آج ہم نے تیسرے گروپ کا پہلا باب پڑھا ہے دو گروپ ہم نے مکمل کر لیے اس تیسرے گروپ کے دو ابواب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبحان اک اللہ علیہ کا اشد اللہ, الہ اللہ انتا